أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر رہتا رد اللہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ ہو رہی رہتا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام عبد الرحمان بن ساخرا ہے عبد الرحمان بن ساخرا اختلاف ہے کسی نے کہا عبداللہ ان کے نام میں بڑا اختلاف ہے کنیت سے اتنا مشہور ہو گئے کہ نام جیسے ابو بک رکھا نام سے کنیت سے اتنے ہو گئے کہ نام نوے فیصد مسلمانوں کو یاد ہی نہیں رہتا کنیت سے ابو ہو بلّی والے کیا بلی سے بہت کھیلتے تھے اسلام لانے کے پہلے بھی کہتے تھے ہم بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو بلی ساتھ لے کے جاتے تھے اور ایک درخت تھا اس درخت میں سوراخ تھا بلی کو چراتے چراتے جانوروں کو اس کو کھلاتے پلاتے جب آنے لگتے تو بلی کسی میں ڈال کے آتے تاکہ بھاگ نہ جائے دوسرے دن جاتے تھے پھر اس کو نکال لیتے اللہ نے داعید مسلمان ہو گیا جب بھی بلی سے بڑا لگاؤ تھا کتے سے نہیں تھا آج تو نہ ہو اس کی مزدہ کتے سے دادا محبت آج سب سے محبوب پالنے والی مخلوق لوگوں میں کیا ہو گئی کتاب پاسپورٹ بھی دیکھتے ہوں گے پاسپوٹ دیتے ہوں گے کبھی جت بہت بڑی گاڑی شیشا نیچے اترے گا تو کتا جھانگتا ہوگا بچے کو نوکرانی کی کے گیا ہے لیکن کتے کو گاڑی پر بیٹھا کے لے کے گیا یہ کتوں کا زمانا ساری عزت آج کس کو چلی گئی کتے کو میرے بھائیوں بلی بلی سے محبت تھی کوئی بات نہیں بلی حلال اسی لیے اس کا جھوٹا بھی اللہ کا رسول نے پاک ہے کہ نا پاک پاک ہے ہمارے یہاں مکرو ہوتا ہے کبھی چوہا کھائی نہیں ہوگی یہ اہل الرائے نے جو تین بگاڑا اس میں ایک یہ بھی ہے نہیں مکرو ہوگا ہو سکتا ہے کہ کل وہ کیا کھائی ہو چوہا کھائی ہو امو ڈال دیا اللہ اکبر اتنا کی ضرورت نہیں بلی چلی گئی پی کر کے کوئی چیز نظر نہ ہی یار وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے سمجھ گئے نا جب گل المرام سے پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے آپ ہجرت ہجرت کر کے آئے تو ایک دن اصحاب صفا میں تھے ہی بلی سے کھیل رہے تھے اللہ سرما یا آبا ہر یا آبا پھر یعنی اے بلی والے اسی دن سے ابو ایسے ابو رہ رہا ہو گئے کہ نام کوئی جانتا نہیں ان, ان, ان کے مختلف ناموں سے نام عبد الرحمن بتایا جاتا ہے بہرحال اللہ مجھے بہتا جانتا ہے نام ان کا کیا تھا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بے سنا مانہیتکم آنو فستنبو جس چیز سے ہم تم کو روکتے ہیں اس سے تم باز رہو. جس سے منع کر دے اس سے تم باز رہو دیکھو دین کتنا آسان دین کتنا آسان لیکن بس یہی کوریدیں نہیں ہماری حالت کیا بال کی کھال نکالنا کوریتنا یہ کوریتنا ہی بال کی کھال نکالا اسی نے بیڑا کر کے کیا اسلام کا اسلام آگے آئے دین اسلام کی بنیادی بنیادی کس پر ہے آسانی پر. اللہ اکبر اللہ رسول نے فرمایا تو کم ہو جس کا میں حکم دے دوں جس کو منع کر دوں اس سے رو بات رہو تو کم ان نہیں تو کم جس سے منع کر دے اس سے بچو ماں امر تو کم بھی فاتو بھی مستتا فاتو بھی اور جس چیز کا حکم دے دیں تو اپنی استطاعت پر اس کو اللہ اور صلاح کا اللہ رحمت عزیز تم ہری سن علیہم اولا من انفسهم لوگو تم اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنا نبی تمہاری فکر کرتا ہے نبی یہاں تھرا دور کرو ما ہی تو کمان ہو جس چیز سے میں نے منع کیا خبردار اس کے قریب نہیں جانا بچنا ہی بچنا ہے ہیلے بہانے نہ کرو نہ بناؤ جس سے منع کیا اس سے بچنا ضروری ہی ہے لیکن جب اللہ رسول نے فرما برداری کا حکم دیا تو کیا رخصت دے دی امر تو کم جس چیز کا حکم دو تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر لو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا نہیں فرق محسوس ہوا हा? نہیں سمجھے منع کرنے میں تو سو فیصد رکنا ہی رکنا ہے سمجھ گئے نا لیکن جس چیز کا ہم نے حکم دیا اوامر جو ہیں ان پر تم عمل کرو مست منو جتنی کی تمہارے اندر استعاعت لاہو اکبر نماز پڑھنے کے لیے آؤ نماز پڑھو لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو دیکھو اب اس پر بھی مسلمان جس آ ہوگا جس کو مارا کرے وہ کرنا ہے اور جس کا ہم نے حکم دیا اس کو نہیں کرنا ہے آج نوے فیصد مسلمانوں کو تو مزاج بنا ہوا کم سے کم سوچتا کہ نبی نے کتنی مہربانی کیا کہ کی لوگوں جس کا ہم نے حکم دیا ضروری نہیں کہ سو فیصد تم بجا لاؤ اگر طاقت ہے تو سو فیصد اگر پچاسی فیصد طاقت ہے تو کم سے کم اتنا تو بجاؤ جتنا کرنے کی طاقت ہے اتنا تو کر کے دکھاؤ کیا خیال ہے آسانی ہے کہ نہیں ہے بھائی اللہ اکبر یہ حدیث جو ہے وہ بڑی تاریخی حدیث ہے یہ حجت البیدا کی ہے کب کی حجت الدا کی حجت البیدا کے موقع پر نبی علیہ سراب شاہ نے حج کیا صفا مروہ کی کر کے فارغ ہو رہے تھے تو آپ نے اعلان کیا اے حجو اللہ نے تم پر حج فرض قرار دے دیا حج کیا کرو کیا کیا کروں ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے صاحب کرام خاموش ایک صاحب اٹھے یہیں سے ہوتا ہے جس کے کیا بال کی دنا۔ اللہ کے بندے جو سن لیا اکتفا کرو سارے ابو بکر سن لیے عمر سن لیے عثمان والی سن لیے اشر مبشرہ سن لیے سب لوگوں نے کسی کو کوئی اسکال نہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے اللہ رسول پہلے یہ بتائیں افی کلے آمے ذرا وزاد کریں آپ کا بیان گول مول ہے ابھی اللہ اکبر بیان صافی نہیں ہے گول مول ہے آپ فرماتے جا رہے ہیں اے لوگو حج کرو اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے وضاحت کریں افیق عامن ہر سال حج کرنے کے لیے آنا ہے یا اللہ اکبر اللہ نے کوئی توجہ نہ کی وہ سمجھا میں بڑا زبردست سوال کر رہا ہوں اللہ اصول تھیریے ابھی بات صاف کیجئے افیق اللہ عامن ہر سال حج فرد ہے یا کہ کبھی کبھار کوئی توجہ نہ کی مرتبہ کیا تو اللہ نے فرمایا جو کہہ دیتا ہوں اتنا کرو طاقت اور جس سے منع کر دیا اس سے بات رہو سمجھ گئے نا تم بار بار سوال کرتے ہو اگر میری زبان سے نعم نکل جاتا تم کیا سوال کر رہے تھے ہر سال میرے زبان سے کیا نکل جاتا نعم, ہاں ہر سال ہر سال حج فرض ہو جاتا تمہیں کون انسان طاقت رکھتا ہے ہر سال حج کرنے کی دیکھو بہت زیادہ قرید یا کم و تن لوگوں و سیدھی سادی بات سن لیے عمل کرو بال کی کھال نہ نکالو قریدو نہیں قریدو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے اس موقع پر اللہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ ہم سے مسلمان بنائے اتفاق کرنے والا بنائے فَإنَّمَا أَحْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک کی گئی وہ دو چیزوں کی بنا پر کتنی چیزوں کی بنا پر دو چیزوں کی بنا پر نمبر ایک کسرت مسام بہت زیادہ بے سوال کرنے کی بنا پر وہ اختلاف حم علا اور اپنی نبیوں کی مخالفت کرنے کی بنا پر